آتے ہوئے ہمارے بہت پرانے دوست میں گیا نماز کے بعد بہت خوش ہوئے اور ہم برسوں کے بعد یہاں اکثر کیسا ہو جاتا ہے ہمارا پرانا محل ہے سے بہت سے لوگوں سے ملاقات ہو جاتی ہے بہت برسوں کے بعد دی دیکھ کے مسجد خوش ہو گئے آج آیا ہی مسجد میں لیے تھا کہ کاش کے بند مگر وہ جس کام سے آئے وہ اپنی بچی کی شادی کا کچھ لینا چاہتے تھے نکلانا چاہتے تھے تو میں نے کہا تو کہنے لگے کہ کارڈ میری گاڑی میں میں نے اچھا کری گاڑی تک ہم پہنچے تو جب کارڈ انہوں نے نکالا تو میرا دل جوڑنے لگا دیکھ میرے ساحد نے مجھے تو صحیح معلوم نہیں ہے لیکن سنا ہے آج کل پانچ پانچ سو روپئے کے ایک کارڈ چھپاتے ہیں لوگ وہ اتنا مہنگا تو نہیں لگ رہا تھا میرا خیال ہے کہ سو ڈیڑھ سو کا تو بھوٹا. اور جی کی اس کا لفا بنا ہوا اس میں جو گولڈن اس کے بعد لائن لگی ہوئی لوگ کیا کہتے ہیں اس میں ہوتا کارڈ بھی انگلش میں اچھے کھاتے وہ تو یہ جانتے ہی نہیں میں نے دوسرا کتاب میں چھپایا ہے بس بچے میری ان سے بے تکلو کی تھی ہر ایک سے میں کوئی کاش نہیں کرتا بہت بے تک اس دوست تو کچھ پانچ سات منٹ ان کو میں نے کچھ پاس کی تو میں نے ان کو بتایا کہ بھائی میں ان کو کارڈ لینے سے معذور ہوں کیونکہ میں اتنے مہنگے کارڈ خود منع کرتا ہوں بیٹھ کر ان کو بتایا کہ یہاں بیاں ہوتا ہے کاروبار کرتا ہے کیا میں نے ان کو بتایا کہ میں تو خود اس کے خلاف بات کرتا ہوں لوگوں کو منع کرتا ہوں میں آپ سے کیسے یہ کارڈ لے سکتا ہوں آج نکاح اگر مسجد میں ہے تو میں بالکل ان شاء اللہ تعالیٰ ان کا میں مسجد میں نکاح ہے آلمگی مسجد میں دن نہیں بتاؤں مسجد کے جو اور لوگ بھی آ سکتے ہیں اس لیے میں کبھی یہ نہیں بتاؤں مجھے دعوت دی ہے اور تو میں, میں نے پھر ان کو کچھ بات کہی پھر انہوں نے کہا کہ نکاح میں بھی آنا ہے اور رخصتی بھی ہے بچی کی شادی ہے میں ان کا رخصتی کہاں سے تو ایک فلاب کا نام لیا میں نے کہا اس میں میں معذور ہوں کیونکہ میں اس کے خلاف بھی بات کرتا ہوں کیونکہ رخصتی کھانا کھلانا خلاف سنن. اور خلاف سنت ہونے کے علاوہ کیونکہ ہر خلاف سنت کام میں یقیناً فساد اور برائی ضرور ہے یہ ہو بھی نہیں سکتا کہ خلاف سنت کوئی کام ہو اور اس میں آرام بھی ہو راحت بھی ہو نہیں ہو سکتا ممکن ہی نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پاک میں ارشاد کو دیا تو ہم آیات کے موسم بتا دیتا ہوں صرف حایت حقیق میں آ رہی ہے زبان خدا پتنی ہے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین نمونہ بنا کے دیکھا بہترین نمونہ ہماری حیات کا بہترین نمونہ زندگی کا رنگ ڈھنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیال میں ہمارا رنگ بہترین تو اس کے علاوہ کوئی دوسرا رنگ اختیار کرے گا تو وہ تقریب کا باعث ہوگا کہ نہیں بہترین چیز کو چھوڑ کے گھٹیا چیز پہ جانا کسی بھی حقوقی ہے اپنے آپ کو بھی پریشان کرنا دوسروں کو بھی پریشان کرنا تو باہر میں ہم سے کہا کہ بھائی یہ خلاف سنت بھی ہے اور اس کا فساد ہم اپنی آنکھوں کو دیکھ لیں کہ ہم اپنی برادری اور رسومات رسم و رواج مہندی مائیوں چھٹی فلانا کا اور مرد میں کیا کیا پٹاخے بازی آتش بازی کیا بچے نہیں مانتے ارے آپ کو مرد ہو گئی اللہ نے آپ کو مرد بنایا ہے اور اللہ نے متنوع فرما دیا کہ انما اموالکم اموال حکم و اولاد حکم فتنا مانے آزمائش اتنا مانے فتنا نہیں ہے کہ آپ اولاد کو کتنا سمجھنے شروع کر دیں کہ تو کتنا اس کو نکال دی کتنا کے معنی آزمائش ہے یہ آزمائش ہے کہ جب اولاد کوئی اختلاف شریعت کام کی فرمائش کرے گزارش کرے تو اس وقت جو ہے ان کی بات نہیں مان ورنہ ان سے خوب محتب کرنی ہے اچھا کھلانا ہے اچھا پلانا ہے ان کی عزت بھی کرنی ہے में سے پاک میں ہے فریم و اولادت اپنی اولاد کی عزت کرو تو یہ سب کچھ کرنا ہے لیکن جب وہ ایسی بات کریں تو سمجھ لو آزمائش ہے ہماری اللہ کی طرف سے کیونکہ اولاد کی محبت ماں باپ کے دل میں اللہ ہی مدد ڈالی ہے لیکن یہاں آزمائش ہے کہ اب یہ میری محبت کو اختیار کرتا ہے میری محبت کو مقدم رکھتا ہے کیونکہ میرا اس بندے سے رشتہ زیادہ تر ہے اولاد کا بعد میں ہے پہلے مجھ سے تو اب میں دیکھتا ہوں کہ یہ اولاد کی بات مانتا ہے میری نفرمانی کرتا ہے میری بے وفائی کرتا ہے یا پھر یہ کہ میری محبت میں اولاد کے فرمائش کو رکھ کر دیتا ہے اگر یہ دل کا فون ہو جاتا ہے بعض اوقات اولاد سے بعض لوگ اتنی محبت کرتے ہیں بعض لوگ جانورانہ دل بھی رکھتے ہیں بعض لوگوں کے دل میں بالوں میں میں دل ہے کہ پتھر ہے کیا ہے اتنی بیرانی کا سلوک بھی کرنے والے اولاد سے نہیں ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں لیکن یہ ہمارا دین نہیں ہمارا دین تو سکھاتا ہے کہ اولاد سے خوب او محبت کرو ارے اولاد تو دور کی بات ہے جانوروں تک سے محبت کیا ہے اللہ کے پیامانی نے حضرت مولانا آسم مانو کی رحمتہ اللہ علیہ دیوبند کے بانی جب بقعید کا زمانہ آتا تھا تو کئی مہینے پہلے سے گائے بکرا جو بھی جانور کو کا ہو سکتا ہے اس کو لاتے تھے اس کو پالتے تھے اس کو کھلاتے پلاتے تھے اس کو نہلاتے تھے اس کی خدمت کرتے تھے اس کے ساتھ دوڑ لگاتے تھے اور اس کو خوب محبت کرتے تھے اور پھر اس کے بعد اس پہ اللہ کے حکم پر چھری ہوئی بتائیے کس فرق دل جگر کی بات ہے بھائی جانور سے اتنی محبت ہو جائے انسان ہے نا جانور سے بھی کتنی محبت ہو جاتی اب کس دل سے اس پہ چھری پیٹ یہ ہے امتحان ٹھیک ہے آپ کی محبت کچھ اور ہی تھی بجلی تھی اس کے آگے کسی چیز کی محبت کو ہم وہ نہیں کر سکتے یعنی آپ کی محبت کو جو ہے ہم نہیں چھوڑ سکتے آپ کو ہم نہیں چھوڑ سکتے آپ کا رشتہ ہم نہیں چھوڑ سکتے پہلے آپ کے ہیں پھر کسی دوسرے جو دین اتنی محبت والا ہو کہ جانوروں سے محبت سکھائے तो वो तीन औलाद से कैसे मोहब्बत नहीं करेगा वो इंसान हाँ लेकिन नहीं आजम शफे को हजरत इब्राहिम सलाम को हुक्म हुआ कि अपने बेटे हजरत इसमाही को सिवा कर दी बताइए कितनी खौफनाक बात है आज हम सोचिए कितनी खौफनाक बात है तो हकीकत में अल्लाह कोई मंजूर भी नहीं था कोई अपनी औलाद की तिफा करे आज तक कभी चलिए पहले कोई हुक्म नाजिल नहीं हुआ सिवा لیکن وہ بھی تر حقیقت اللہ کو منظور نہیں تھا امتحان بھی لینا محصوص تھا اس وقت بھی رباح محصوص نہیں تھا امتحان محصوص تھا تو یہ سکھایا ہے ہم کو کہ اپنی خواہشات کا خون کرنا اپنی خواہشات کا خون کرنا اللہ کے حکم کے آگے ہر ہر حکم کے آگے اپنی قسم ڈال دینا تو یہ سیکھ ہے تو بہرحال ان کو میں نے بہت سی باتیں کچھ یاد ہے کچھ نہیں ہے پھر ان کو بتایا کہ میں کیسے ایسی دعوت میں شریک ہو سکتا ہوں اس کے خلاف میں بات کر رہا ہوں اور میرا دل جانتا ہے جب لوگ ہوتے ہوئے میرے پاس آتے ہیں میرا کچھ دل ہوتا ہے جب کسی کے ہاتھ میں میں اتنا مہنگا کاٹ دیکھتا ہوں میرا دل ان کے آنسو ہوتا ہے اگر بچے میری آنکھیں خوش ہیں لیکن میرا دل اندر اندر ہوتا ہے ایسے ہی روختی کی دعوتیں اور مہنگے مہنگے کھانے اور کتنا کھانے کا ضیاء اور پیلی کا احترام اور لوگوں کو بارہ بارہ ایک ایک بجے نکلنا گھر جانا واپس جانا راستے میں چوریاں ٹکیتیاں بھی ہونا یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں اور ایسی ایسی شادیوں کے احوال بہت جلد سامنے آ جاتے ہیں بہت جلد نتائج اس کے برآمد ہو جاتے ہیں بعض اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور محفوظ فرمائے ہے ہم سب کو لیکن یہ, با... یہ حقائق ہیں جو میں آپ سے حضرت کر رہا ہوں کسی کو دو دن میں تلاش ہو, ہو رہی ہے کسی کو چھ مہینے میں تلاش ہو رہی ہے کسی کو کچھ ہو رہا ہے کسی کے جھگڑے ہی چھگڑے چل رہے ہیں کوئی بیٹی گھر بیٹھی ہے اپنی ماں سے کیا بات ہے سسرال والے ناراض ہوتے ہیں کہ ہم کو اتنا یہ دینا چاہیے ہماری برادری میں ہماری نہ کر رہی چاہیے پوچھیے کتنے کتنے واقعات ایسے ملیں گے ہماری برادری کی بھی ایک پنچایت ہے وہ آج چلے جائیے پوچھئے کہ کتنے آپ کے پاس کیس آئے کیھے قرآن رات کی قرآن رات ارے گھر کیا مصیبت غروب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان نہمن نے کہا ہے بہتر ارے بھائی سب سے برکت والا اب کون باپ ہوگا کون ظالم ہے یہ ایسا گھٹیا آدمی ہے جو اپنی بیٹی کے لیے برکت نہیں کرتا اتنا بے وقوفات نہیں ہے نہیں بے وقوف ہے نہیں ظالم جو اپنی بیٹی کے ساتھ برا کرتا ہونا چاہتا ہے اس کا جب رسول خدا صلی اللہ علیہ تاجف المزدور تاج الحمی آپ فرما رہے ہیں کہ سب سے برکت والا نکار وہ جس میں سب سے کم خرچ ہو اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کتنی بیٹیاں گاؤں میں بیٹھی صرف اس وجہ سے بیٹھی ہیں نا نقشہ بھی اچھا پلکارڈ بھی اچھا سلیغہ بھی اور بہت سی خوبیاں بھی اور دینداری بھی شریعت کا پردہ بھی سب کچھ اور اس کے باوجود ہو جا کیا ہے کم لینٹ آگے ہمیں کہاں دے سکیں گے برادری میں ہمیں تمہاری ناک پٹ جائے گی برادری میں ناک پٹ جائے گی کہاں کٹتی ناک تو نہ کہ بے وقوف ہے یہ اپنی بیٹی کے ساتھ بے برکتی کا معاملہ کرتے ہیں برکت نہیں ہوگی تو بے برکتی ہوگی نا تو اتنے بے وقوفی کی بات ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاج اور امین ہونے کی تو کافی نے گوائی کی میں جگہ جگہ یہ دو تین واقعات جو ہے نا حضرت سے سن بیان کر رہا ہوں اور اس کا خوب میں نفع بھی اٹھا رہا میں خود بھی نفع اٹھاتا ہوں الحمد للہ کیونکہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ مشکل ہمارے ایسی ایسی باتیں دکھلاتے تھے کہ بھائی جب قرآن پاک میں ہے ذکر بہین نہ دکھ رہا تھا کہ آپ تکرار کیجیے ہماری یاد کیجیے لوگوں کو نصیحت کیجیے پرندہ ذکر کنفرول مومن کیونکہ ہماری یقین یتیم ہم محمود کر رہا ہوں کہ ہمارا ٹیم جو ہے یہ, یہ تکرار کرنا نصیحت کرنا لوگوں کو یہ ممین کو نفع دیتا ہے ایک بار نہیں دو بار نہیں تین بار نہیں کہتے رہیے کہتے رہیے نفع ضرور ہوگا اب جو بالکل ہی خدا نفاستہ شکی ہے جس کے مقدلے مطلب میں نہیں ہدایت کو سمجھا کر سکتے ہم تو یہ کر سکتے ہیں ہمارا آئیں نا یہ کہ ہم پر ہم کو جو پہنچی بات وہ ہم نے آپ تک پہنچا دی اور عمل کرانا تو ہمارا کام نہیں ہے ہمارے دل نہیں ہے عمل کرانے کے مطلب نہیں ہے تو میں جگہ جگہ یہ فرماتے تھے حضرت والا کہ بھئی تم بھی تو مومن ہو جب تم تم جو ہے نصیحت کر رہے ہو تم بھی تو اپنے کام ساتھ یہ کر رہے ہو تمہارے کام تم جو بول رہے ہو تو وہ بھی تو تمہارے کام میں بھی گزارے تو, تو تم کو بھی فائدہ دیں گے کرنے والے کو بھی فائدہ ہوگا اور شرم بھی آتی ہے کہ بھائی ہم جو بات جیسے ہم نے ان سے کہا کہ ہم آپ سے کیسے کارڈ لے سکتے ہیں اتنا مہنگا کہ شراب اور پیجا دینی ہے شراب اس ڈیڑھ سو پہ کارڈ کے, کار کے چھپنے ہیں مثال کے طور پہ ڈیڑھ سو لے لیجئے اور ڈیڑھ ہزار کارڈ چھپوا لیجیے کیونکہ بڑے اصل رسوخ والے ہیں برادری کے گونسے لوگوں میں ہیں تو میزور بھی سے ایسے لوگوں کا زیادہ ہوتا ہے کاروبار بھی خوب ہے ان کا کاروباری لوگوں کو بھی بلایا جاتا ہے تو ڈیڑھ ہزار تو میں ایک محتاط اندازے محتاط اندازہ ڈیڑھ ہزار سو کارڈ یقیناً چھپوائے ہوں گے تو چلیے ایک ہزار لے لیجیے ایک ہزار کارڈ چھپائے تو ڈیڑھ سو کے حساب سے کتنا ہو گیا ڈیڑھ لاکھ روپے اس ڈیڑھ لاکھ میں دو بچیوں کا دیا جا سکتا ہے یہاں چلے جائیے کسی ادارے میں تو ڈیڑھ لاکھ کو صرف کارڈ میں بہت محتاط ہو کے بتایا اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے یہ تو ایک ہزار کارڈ کا میرا محتاط اندازہ ڈیڑھ ہزار کارڈ تھا تو ڈیڑھ لاکھ روپے تو یہ خرچ ہو گئے ہے نا اس کے بعد کیا کچھ نہیں ہوتا کیا کچھ نہیں ہوتا یہ تو بالکل ایک معمولی خرچ ہے ایسے لوگوں کے لیے معمولی خرچ ہے تو میں بار بار جگہ جگہ یہ کارڈ فراہم کرتا ہوں میں یہ بات ایک بہت بتا رہا تھا کہ خود مجھے بھی تو نہ مجھے شرم بھی آتی ہے میں نے ان سے کارڈ کیسے لوں بھائی جب یہ hmm. بات بیان کرتا ہوں میں مجھے شرم آ گئی نا اور میں دے دیتا ہوں اسے. اگر میں یہ بات نہ بیان کرتا ہوتا تو سوچتا کہ یار چلو دوست ہیں ان کا دل لڑنے کے لیے میں دے دیتا ہوں مگر مجھ کو غیرت آئی کہ نہیں ان سے کہتے یہ لے دوں کیونکہ میں ممبر پہ بیٹھ کے یہ جی اس کے خلاف بات بات کرتا ہوں مجھ کو غیرت آئی نے نہیں لیا تو مجھ کو موقع ہوا نا ان کو بھی کچھ نہ کچھ احساس تو ہوا ہوگا نا دیکھیے بھائی احساس ندامت بھی بڑی تھی ایک ہے سنا کرنا گناہ سے نہیں بچ رہا اور ایک آدمی گناہ کرتا ہے اس کو احساس ہی نہیں کہ میں گناہ کر رہا ہوں اور ایک آدمی ہے جو گناہ کر رہا ہے لیکن شرمندگی کے ساتھ کر رہا ہے کہ اللہ میں یہ بھی بڑی چیز ہے یہ بھی کوئی چیز ہے اگر یہ ضروری نہیں ہے کہ اس پہ نجات ہو جائے لیکن بڑی یہ بھی بڑی عمد احساس سے گنا ہو جانا تو اگر اتنا بھی کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ ہم, ہم کو اس کا ذریعہ بنا دے کہ اس کو احساس ہو جائے کہ ہم یہ کام اچھا نہیں کر رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی کوئی نہیں سکتا ہے اس کو ہو جائے توبہ کر لے تو اس نظریے سے اللہ کے بھروسے سے میں کہہ دیتا ہوں تو مجھ کو یہ بھی امکان ان, تھا کہ یہ چونکہ بیانات کا ان کو پتا ہے مجھ کو امکان تھا کہ وہ نہیں آئے گی اس لیے میں نے کا جو ڈھونڈ سکتا ہوں ابھی بھی بات کے لیے کچھ رکھتا نہیں ہے <laughs> تو ایک دوسرا یہاں نے بات یہ کرا تھا کہ حضور عزت صلی اللہ علیہ وسلم کے دو تین واقعات جو حضرت والا سے سنے تھے بار بار جگہ جگہ اپنے نشے کے لیے احباب کے نشے کے لیے بیان کرتا رہتا ہوں کہ شاید ہم لوگوں کو شرما جائے کہ کوفات مسلمان کو مسلمان اچھا پہلے مسلمان کا واقعہ سنا دوں گا صحابہ کا واقعہ اس کے بعد کابل کا واقعہ بھی سنا دوں گا تو مسلمان کی تو محبت ظاہر ہے اپنے اپنے نبی سے ظاہر تو اس کی محبت کو اپنی جگہ چینتی ہے لیکن کافر بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا اس قدر یقین رکھتے لہذا میں پہلے حضرت احمد رضی اللہ عالم عنہ کا ایک واقعہ جو میں نے حضرت سے سنا وہ میں پہلے بھی بیان کو چکا ہوں بیان کرتا ہوں کہ حضرت احمد رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ ہاں تو یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ ایک صحابی تھے سوراخا سوراخا ان پہلے مسلمان نہیں تھے پتہ مکہ کے بعد مسلمان تو کافروں نے سوراخہ کو لالچ کی سو اونٹ اس زمانے میں عرب میں اونٹوں کا جو حیث اور تجارت کی ان کی زبردست اونٹوں کی تھی اور اونٹوں ہی پہ جو ہے ان اونٹ ہیں کھجور ہے یہ چند چیزیں ان کی تجارت اور معاش کی اور اہم گوڑے ہیں تو اخبار نے شراخہ کو لالچ دی جی کہ تم کو ہم سو اونٹ دیں گے تم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو نوجولہ یا تو قتل کر دو یا گرفتار کر کے گیا ہم خطرہ سو اونٹوں کے لالچ نے اس کو اندھا کر دیا مال کا لالچ بھی انسان کو اندھا کر دیتا ہے اور صحیح راستے سے بھٹکا دیتا ہے تو غرض یہ کہ وہ چلا اب جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس بد ارادے سے تو اس کے گھوڑے کا پیر زمین میں تھا زمین نے گویا اس کا پیر پکڑ لیا اب نکالے نہ نہیں تو یہ ظالم سمجھ گئے کہ یہ, یہ جو ہے کوئی بڑی شر, بڑی ہستی ہے اور اس کے ساتھ خدا کی مدد ہے ورنہ میرے گھوڑے کا پیر ایسی تب زمین میں کیسے تھس گیا کیسے پکڑ گیا اس میں تو عورت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے برخواست کی کہ آپ دعا کر لیجیے دیکھیں کافی بھی سمجھ رہا ہے مانگنا کس سے پہلے کہہ رہا ہے کہ آپ دعا کر دیجئے کہ میرے گھوڑے کا پیر نکل آئے پر اچھا دعا کرتا ہوں لیکن تم یہ راز کسی کو بتانا نہیں کہ ہم نے دعا کی تھی تم پکڑے گئے تھے ہم نے دعا کی اور تمہارا پیر گھوڑے کا پیر نکل گیا چھین گھوڑے کا پیر نکل گیا دعا فرمائی گھوڑے کا پیر نکل گیا اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا کہ اے سراسن آج تو تم مسلمانوں کو بے قتی کی عالم میں دیکھتے ہو لیکن جب وہ دن آنے والا ہے کہ جب پیدل کسرا اور ایران کے بادشاہوں کی के کے سونے کے کندن ہمارے غلاموں کے ہاتھوں میں ہوں گے یہ فرما کر وہ رخصت ہو گیا اس کے بعد جب یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰوں کا زمانہ آیا اور تمام بڑی بڑی کتوحات ہونے لگی ملک کے ملک فتح ہونے لگے اور بادشاہوں سے خراج وصول کرنے لگ لگا جنہوں نے دین کو قبول نہیں کیا ان سے خراج وصول کیا جاتا ہے اور جب خراج نہیں نہیں دیتے تو ان سے پٹال کیا جاتا ہے کہ اللہ کا اللہ کی شریعت ہے کہ اگر کیا تو خراج دے دیں تو ان کو امن سے رہنے کی اجازت ہے چاہے وہ قابل ہیں لیکن اگر خراج بھی نہیں دیتے تو پھر ان کا چٹال ہے تو جب جو ہے یہ خراج وصول کیا جانے لگا اور ایران کے بادشاہوں کے محل کے محل کنگال ہو گئے اور خزانے جو ہے مسلمانوں کے ہاتھ لگے تو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خزانے لا کر پیش کر دیے ہیں تو حضرت انط رضی اللہ تعالیٰ اس کے ذمہ دار تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان دیورات اور خزانوں کا معائنہ کیا تو حضرت انس رج اللہ کو بلوایا فرمایا کہ نہیں اس میں میں کوئی چیز کم معلوم ہوتی ہے دیکھو چیزوں تم لائے اور تلاش کرو کوئی چیز اس میں کم معلوم ہو کہا نہیں جی ہم سارا خزانہ آپ کی میں جلد کہا نہیں تلاش کرو تم جھوٹے نہیں ہو ہونے ختم بھی کھائی سرمایا تم جھوٹے نہیں ہو لیکن تلاش کرو شاید دو چیز کہیں ادھر ادھر رہ گئی اچھا اب گئے تو دیکھا کہ ایک بورا ہے اس کو ساڑا تو اس میں سونے کے بڑے بڑے گھاری گھاری کنگن اس میں سے نکلے کل فوراً حاضر ہوئے یہ اس میں گیا تھا، نکلا نہیں تھا تو ہم سے بلتی ہو گئی اسی چیز کی مجھے تلاش تھی کیوں سلے خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سوراخا سے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ دن جلد آنے والا ہے کہ جب ایران کی بیگ ماض کی بادشاہوں کے بیگ مات के سونے کے کنگن ہمارے غلاموں کے ہاتھ میں دیکھیے ایک مسلمان کو امیر المومنین کو اپنے نبی پر کتنا ہے اہتمام حالانکہ بات تو معمولی تھی اتنے بڑے سدانے کے آگے چرم سونے کے کنگن کی کیا حیثیت ہے لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک زبان سے نکلے اور کوئی صحابی اس پہ یقین نہ کرے کوئی نہیں کتنا یقین ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اچھا یہ تو مسلمان ہے بھائی کیونکہ ہر ایک کو اپنے نبی سے اپنے پیشوا سے محبت ہوتی ہے کافروں کو بھی ایسا ہی یقین تھا کافر بھی آپ کو صادق اور امین مانتے تھے اور خدا کا انکار بجہ تکبر کے کرتے تھے مانتے تھے کہ یہ حق پر ہیں صحیح ہیں لیکن تفکر کی وجہ سے انکار کرتے تین ان تک پہنچ گیا تھا حق ان پر واضح ہو چکا تھا لیکن تکبر کی وجہ سے وہ انکار ہی ہوئی تو اس سلسلے میں ایک واقعہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ وسلم اس واقعات میں دیکھ یہ بھی سنایا کہ ابو لہب کا بیٹا اردا اس کا نام تھا ابو لحب بھی گلتاخ تھا سب جانتے ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پوری آیت پوری صورت نازل تبت کیا تھا ابھی لہب ہاتھ پیر ڈوب جائے اس کے ابو ابولہ کے تو اس کا بیٹا بھی ایسے ہی گلتاف اور پکا قابل جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت نازل ہوئی وہ نجری ادا قسم ہے ان ستاروں کے جو ڈوب جاتے ہیں ڈوب جانے کے مطلب جب پھر نکل آتا ہے تو حضر ہو جاتے ہیں نظروں سے اللہ تعالیٰ نے ختم کھائی ان ستاروں کی جو ڈوب جاتے ہیں تو یہ شخص موجود تھا اس نے فوراً گستاخی کی اور اس نے یہ کلمہ کہا کپڑا تو بے وقت نظر میں انکار کرتا ہوں ستاروں کی رب اتنی بڑی گستاخی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر یہ بدد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس پر مسلط کر ہے ماشاء یہ ہے ہاں تو ہوا یہ کہ یہ ڈر کے پھر آگیا ہے سب دعا کو تو یقین ہو گیا کہ اب ضرور میری خرید نہیں ہے تو پھر ایک دفعہ سفر ہوا اس کے دوستوں کے ساتھ شام کا ادبا او ادبا پن تو سفر کے دوران جنگل راستے میں آیا اس جنگل میں ایک شیر دیکھا تو ادبا جو ہے شیر کو دیکھ کر کام کامنے لگا ڈر کے مارے دوستوں نے اس کو شرم دلائی غالب ہم نے بھی دیکھا ہے شیر لیکن ایسی کیا بات ہو گئی ہم دونوں ڈرے اس سے اور تم ایسے کاپ رہے ہو عورتوں کی طرح بالکل رہے ہو تو اس نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے برتوا دی ہے اور مجھ کو ڈر ہے کہ یہ وہی کتا ہے جو اللہ نے مجھ پر مسلط کرنا شیر کو کہہ رہا ہے کہ یہ وہی پرندہ ہے جس پر جس کو اللہ تعالی نے مجھ پر مسلط کرنا کہا رہے کہ تو ظالم کیا اچھی باتیں کرتے ہیں سب بیکار بات نہیں چل ایک ٹیلہ رات ہو گئی ایک ٹیلے پر قیام ہوا کھانا لگایا گیا کر کے مارے کھانا نہیں کھائے جب خوف ہوتا ہے اس کی حالت ہوتی ہے تو کہاں آدمی کھانا کھا سکتا ہے شرم دلائی کیا تو ایک شعر سے کرندے سے کر رہا ہے ہم موجود ہیں اس میں آٹھ دس افراد موجود ہیں کیا کرنے تو پھر بھی اس نے یہی بات کہی پھر اس نے کھانا نہیں کھایا اٹھا کہ پھر رات نے آ لیا نیند نیند کا وقت ہو گیا تو وہ سوتا نہیں تھا دوستوں نے کہا کہ اچھا ہم ایسا کرتے ہیں کہ تجھے اپنے درمیان میں چلا تو جب شیر آئے گا تو پہلے ہمیں چیڑ پھاڑ کرے گا ہمیں کھائے گا تجھے تو بعد میں کھائے گا پہلے ہمیں کھائے گا اس کا خوف نکالنے کے لیے کہا کہ ہم اس کے سر لیٹ جاتے ہیں پوری سوزا درمیان شیر آئے گا پہلے ہم کو کھائے گا فکر کی کیا بات نیند آ گئی اب شیر نکلا کس کس کے حکم پر نکلا خالیہ سے شیر خالہ سے شیر کا حکم تھا کہ یہ میرے نبی کا گستاخ ہے میرے نبی کو اس نے تکلیف پہنچائی میرے پیارے کو تو اتنے تکلیف پہنچائی لہٰذا وہ اللہ کے حکم پر نکلا اور اس بدبخ کی بدبو ہر انسان کو سونتا رہا سوم سم کر فوجہ تک پہنچ جس بدبو کو یہ جی پھاڑنے کا اس کو حکم اللہ نے دیا تھا جس بدبو کا خیال اور تصور اس کے دن میں اللہ نے جمایا تھا کہ اس بدبو کو برباد کرنا ہے یہ جی پھاڑنا ہے اللہ نے اللہ نے اس وقت سوم سوم کر ایک ایک پتھر سونتا تھا اور پھر تم تم کے خطبہ تک پہنچ گیا اور اس کو چیر پھاڑنے لگا اور آخری سانس کے وقت خطبہ نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو میں کہتا نہیں تھا کہ اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں کافر کو بھی کتنا یقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے ایسے ہی اظہر ایک کا کافر تھا ابئی بن فل اس کا نام ابئی بن اس نے بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نہیں گزراتی کہا کہ میں, میں نے ایک گھوڑا پالا ہے اور اس کو خوب کھلاتا پلاتا ہوں خوب ورزش کراتا ہوں دوڑاتا ہوں اور اس پر سوار ہو کر نعود و حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے ثالم گستاخ کہ نعود بلّہ آپ کو میں قتل کروں گا اس پر سواروں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد شاد بنوایا ہے ان اللہ تعالیٰ میں ہی اس کو قتل کروں اس کے بعد سے اس کی وہ حالت ہو گئی کہ ڈرگ کے مارے جو ہے وہ کاپنے لگا پھر ہی ہوا کہ دوستوں نے سرداروں نے کہا تم کو سبھی لے سردار ہے اتنا ہمارا پکا ساتھی ہے اتنا بہادر ہے میدان جنگ میں کشتوں کے کشتے لگاتا ہے جالے نظر ڈر رہا ہے اس نے کہا تمہیں معلوم نہیں یہ رسول خدا کی کتوا بہر حال ایک دفعہ میدان جہاد میں یہ بھی اترا مسلمانوں کی فوجیں بھی اتری جب یہ میدان میں آیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تحابی سے پرچھا لیا پرچھا دے اور وہ اس کو نشانے پر مارا اس بچے سے اس کے گردن پہ لکھائے کتابوں میں گردن پہ ہلکی کی خراش آ گئی ہلکی اس خراش کی تکلیف میں وہ ڈکرانے لگا اور عجیب عجیب آوازیں نکال کر بھاگ گیا پھر اس کو سرداروں نے اپن دلائی کوشش کی بہادری کی کہ بھائی کیا شرم کر تو اتنا بہادر ہے تو اس نے کیا کہا تمہیں معلوم نہیں یہ کس کی مار ہے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مار ہے اور کہا کہ اگر یہ تقریب سارے طویل والوں پر تقسیم کر دی جائے جو مجھے ہو رہی ہے تو تم سب کے طرف ہلاک ہوتا ان کو معلوم نہیں کہ کی ہے تو اس کو پہلے ہی یقین تھا کہا میں نہ کہتا تھا کہ محمد کے ہاتھوں میں مارا جاؤں یہ تو کافروں کا حال ہے آج ہم مسلمان سنتے ہیں لیکن وہ کہتے نا سن سن کے ہم لوگ سننے ہو گئے سن ہو گئے امن ممل مقبول ہے امت اللہ نے دی ہے امن کمزوری ہے ہمتہائی کمزور ہیں بہت ہی پیچھے ہیں باضابطہ علیہ وسلم پیشاب فرما رہے ہیں کہ سب سے برکت والا نکاح जो ہے جو कम میں سب سے کم خرچ ہو تو اور ہم کیا کر رہے ہیں تو یعنی تین کی برباد اور دنیا کی برباد دنیا کے بھی متاثر خود تھوڑے ہی دن میں نتائج اس کے سامنے آ جاتے ہیں خاندانوں میں نہ اور پریشانیاں اور اور ایک عرداب کی کہ گھر جھگڑے تو گھر جگڑے تو گھر جھگڑے پھر آخر نتیجہ کتنا برا نکل جاتا بعض افراد اللہ تعالیٰ حفاظت کرنا ہے بس اتنی بات عرض کرنی اس معاملے میں وقفہ ہو گئے اتنی بات نہیں پچھلے ہفتے کا اچھا بھی رکھتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے ہفتے کا پایا ہے پچھلے ہفتے ہمارا یہاں نہیں ہوا رکھوں نے وصول کر لیا مستقصل کا میں نے غم بھی بہت اچھائے یہ غم کا نام سن کے غمگی ہونا چاہیے اللہ کے راستے کا جو غم ہے یہ بڑا لذیذ یہ اتنا لذیذ ہے اور جب یہ ملتا ہے تو عجیب بھی ہو جاتا ہے یہ دولت عزیز بھی ہو جاتی ہے غم لذیذ بھی ہے عزیز بھی ہے جو اس کو پا لیتا ہے وہ غم عزیز بھی ہو جاتا ہے پھر کسی دولت کے آتے وہ اس بم کو دینے کو تیار تھا غم کی جو مجھ کو دولت ملے ہمیں دو جہاں سے برابر یہ اتنا ضروری غم ہے کہ یہ بادشاہوں کی سلطنت بھی اگر اللہ والوں کے قدموں میں ڈال دی جائے اور سارے خدانے ڈال دیے جائیں حقیم کہتے ہیں سات سلطنت بھی سات سلطنتوں کی دولت بھی اگر سدموں میں ڈال دیں تو اس غم کے ایک گرے کو اگر اللہ والا ہوگا ہم جیسا نہیں اللہ والا ہوگا تو وہ اس کو اس دولت کو ٹکرا دے گا کہے گا یہ خبر ہم آپ کو ہی دیتے اس لیے کام اتنا عزیب اور اتنا عظیم آ... حضرت نے سنایا تھا کہ ایک بزرگ جا رہے تھے دیکھا کہ ایک رہی ساتھی ہے بہت شان و شوقت سے نکلا گھوڑے پر سوار گھوڑے کی پوشاک کی زین وغیرہ جو ہوتی ہے بہت اہتمام ٹیم کی یہ جواہرات جڑے ہوئے और खुद जो है शानो शौकत की पोशाक पहना हुआ बड़ी जबरदस्त और नौकर चाकर भी पीछे पीछे, पीछे बड़ी बड़ी मोछे और सुन्दर नमी से फारिज और बिल्कुल पक्का दुनियादार मालूम होता था साहिद लेकिन बड़े मालूम होता पड़ा है, इशर, बड़े एसोशल बड़े शानो चौकत से जा रहा है और ये इनके कपड़े फुटे हुए थे इनके कपड़ों में पैवन भी लगा हुआ था और इनकी जूतियां भी फूटी हुई थी जितनी बिजली जूतियाँ पुरानी دن میں خیال آیا اللہ کیا اللہ آپ نے تو دنیا دار ہے ہم تو آپ کو صبح شام یاد کرتے ہیں اور آپ کی خاتے سے اپنی کمنوں کا خون بھی کرتے ہیں اور آپ کی یاد میں لگے رہتے ہیں صبح شام آپ کو یاد کر رہے ہیں لیکن یہ تو بالکل ظاہر نہ دنیا دار معلوم ہوتا ہے نہ نمازی معلوم ہوتا ہے چہرے سے پٹکار برت رہی ہے آپ نے اس کو عجیب اس کی دولت اور ایسولیشن میں رکھا ہوا ہے آرام سے رکھا ہوا ہے اور ہم کو اس حال میں رکھا ہے اللہ عجیب آپ کے کام تو آواز آئی گرنے اچھا ایسا کرتے ہیں کہ تم کو اس کی ساری دولت اور شعبت سب تم کو دے دیتے ہیں اور تمہارے دن میں ہم نے جو اپنی محبت کا فضانا رکھا ہے وہ ہم اس کو دے دیتے ہیں فوراً کچھ دینے کے لیے ہونے لگتا کرنا بہت مشکل ہم کسی قیمت پر آپ کی محبت کے پسانا تو کیا ایک گھر بھی دینے کو تیار ہیں ایک گرہ بھی ہم دینے کو تیار تو یہ غم سے غمگین نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمارے حضرت نے فرمایا نا کہ بظارے تو ہیں حضرت کی باتیں مگر در حقیقت ہیں عشرت کی باتیں پھر ظاہر میں تو ایسا لگتا ہے کہ بھائی اللہ کا راستہ پڑا رونے انہیں دھونے والا ہے سنگین راستہ ہے بڑے سمو بڑے زخم کھانے پڑیں گے نہیں زخم تو کھانے پڑیں گے لیکن اس کا جو بدل ملے گا دنیا ہی میں اس کا بدل اللہ تعالیٰ عطا فرماتے دیتے نہیں وہ عشرت دل کو عطا فرماتے ہیں جس کی غلام بن جاتی ہیں ساری کائنات کی عشرتیں اس حضرت کی غلام بن جاتی ہے عشرت تو بہت بڑی چیز ہے اس حضرت کی غلام ساری کائنات کی عشرتیں ساری کائنات کی عشرتیں بن جاتی ہیں اس حضرت کی غلام بن جاتی ہے یہ ہم سے فکر مندی سجائے ہیں حضرت سے دل سجائے ہیں تب کہیں جا کے ان کو پائے ہیں داغے سے دل سجائے ہیں داغ حضرت سے دل سجائے ہیں تب کہیں جا کے ان کو پائے ہیں میں جس کے جب وہ آئے ہیں میں جس کے جب وہ آئے اپنا عالم الگ سجائے سارے عالم اس کی نگاہوں سے گر جاتا ہے ایک عالم باقی رہتا ہے خالص عالم جب کبھی ہو یہ سنو جب کبھی وہ ادھر سے گزرے جب کبھی ہو ادھر سے گزرے ہیں کتنے عالم نظر سے گزرے ہیں عالم کی کیا حصوصت ہے آپ رب العالمین ہے وہ رب العالمین جب دل آ جائے عالم کی کیا حصیص جب کبھی وہ इधर سے گزرے ہیں دل से گزرے ہیں دل اللہ کا گھر ہے اللہ سے رہنے کی جگہ دل ہے مومن کا دل قاطل کا دل نہیں کاجل گنہ گار کا دل نہیں خاج نیک مومن کا دل اللہ کا دل مومن اللہ کا گھر ہے مومن کا اللہ کا گھر ہے مومن کا اللہ کا گھر ہے جب کبھی وہ ادھر سے گزرے ہیں اتنی حالت نظر اور اپنا عالم و حالت بناتا ہے شخص سارے عالم جتنے عالم ہیں سب کے سب نگاہوں سے گر جاتا جب قبول عالم کے دن میں پلو میں جس کے جب وہ آئے پلو میں جس کے جب وہ آئے ہیں اپنا عالم مطلب سجائے ہیں پلو میں جس کے جب وہ آئے ہیں پلو میں جس کے جب وہ آئے ہیں اپنا لگ سجائے ہیں ان حسینوں سے دل بچانے میں ان حسینوں سے دل بچانے میں میں نے بم بھی بہت یہ تھوڑی ہے ارے اللہ والے بھی پینے میں دل لگتے ہیں ان کو بھی کشش ہے غیر جس کی کشش ان کے دل میں دی ہے آج پانی ہوا مٹی اس عناصر کا انسان بنا ہوا ہے انہی انہیں عناصر کی کشش انسان کو ہے کیونکہ جس جن, جن, جن کو کھینچتا ہے ہم جس جن کو کھینچتا ہے یہ فائدہ ہے کلیا لیکن کشش ہونے کے باوجود یہ اللہ کے حکم پر نظر رکھتے بل ان کے سینے میں بھی ہوتا ہے سینوں سے کشش ان کو بھی ہوتی ہے بلکہ اولیاء اللہ کو جو ان کو نظر کی حفاظت کی توفیق ہوتی ہے ان کو حسن کی باریکیاں بہت زیادہ متاثر کرتی ہیں عام انسان کی مقابلے میں کیونکہ عام آن انسان صبح شان یہی کام کر ہے اس کو نظر کی حالت کی توفیش نہیں ہے جس کو نظر کی حالت کی توفیش ہے تو اس کو کشش بڑھتی جاتی ہے لیکن اس کا استعمال نہیں کرتا ہاں اللہ سے کرتا ہے تخوا سے رہتا ہے معلوم ہے کہ میرے مالک کا میرے خالب کا حکم ہے کہ ان کو نہیں دیکھنا کشش کے باوجود نہیں دیکھتا ہے ان سینوں سے دل بچانے میں ان حسینوں سے دل بچانے میں میں نے بھی بہت اٹھائے میں نے غم بھی بہت اٹھائے ہیں دعوے حسرت سے دل سجائے ہیں داغے حسرت سے دل سجائے ہیں تب کہیں جا کے ان کو پائے ہیں اس نے پانی کے چکروں میں نیت اس نے پانی کے چکروں میں کتنے لوگوں نے دن گوائے کتنے لوگوں نے دن گوائے پانی کے چکروں میں میر اس نے پانی کے چکروں میں کتنے لوگوں نے دن گوائے شکل <سؤال> بگڑی تو نکلے دوست شکل بگڑی تو بھاگ نکلے تو جن کو پہلے بازل سنائے ہے یہ اس کا نقشہ تو ہمارے دوست ہیں بہت ہی مقرر تھے اور سید سربت حسین کوئی بھی نہیں ماشاء اللہ اللہ خیال کرتے مزے مزے کی باتیں مزے مزے کے نقشے دکھاتے تھے وہ بتاتے تھے کہ شکل بگڑی تو بھاگ نکلے دوست اب جو شکل بگڑ گئی ہو سوال آ گیا جلیاں بڑ گئی اور شکل میں اب کشید نہیں رہی اب بھاگ نکل رہے ہیں جن کو پہلے غزلیں سناتے تھے تو وہ کالج کے جو معاشرے ہوتے رہتے ہیں یونیورسٹیوں کے کالجوں کے ہاسپٹلوں کے جو آج کل یونیورسٹیاں جو ہیں وہ معاشروں کی جگہ بن گئی ہیں فاشی کیٹے بنے ہوئے ہیں وہاں چار چار لڑکیاں ہیں ایک لڑکا ہے ایسی صورت ہم نے میڈیکل ہاسپٹل کی اس نے باوسود ذرائع سنی شکر ہے کہ ہم اس کے دیکھنے سے بچے ہوئے ہیں ایسے लड़कियां سے لیکن چار چار لڑکیاں اور ایک لڑکا یہ سنی اور سب کے سب اپنے دن وہاں گما رہے ہیں میرے حضرت نے ہوتے ہوئے ایک دفعہ فرمایا کی والدین کو بھی معلوم کی کیا ہو گیا ہے بازے بعض کرے کہ نہیں لیکن بازے ایسے حقوق ہوتے ہیں کہ بچیوں کو بیج پر جو ہے بالکل وہ لاپرواہ ہو جاتے ہیں اور حضرت نے سنایا ایک واقعہ ایک کالج کے پرنسپل بہت دندار اللہ والد تھے باشرہ سے نمازی تھے تاز تھے انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ ایک باپ میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میری بیٹی کی حاضری پوری ہے کہ نہیں تو انہوں نے رجسٹر دیکھ کے بتایا کہ انہوں نے بتایا کہ میری بیٹی جو ہے وہ دو دن سے گھر نہیں آئی ہے یہ بتائیں کہ اس کی حاضری پوری ہے کہ نہیں کالج میں तो उन्होंने रजिस्टर देख के बताया कि हाजिरी तो पूरी है अवैल ओके ओके बस ठीक है हाजरी पूरी है ये नहीं मालूम क्या वो कहा जा रही है और क्या कर रही है उन्होंने बताया कि मैं रोने लगा यादला कैसे लोग हकय है ये कोई ख्याली स्वाबी बातें थोड़ी आपको बता रहा हूँ ये वाकियात है तो ये हालात तो यूनिवर्सिटियों में कॉलेजों में हॉस्पिटलों में और मेडिकल कॉलेजों में सब ये ये क्या हो रहा है تو وہ صحت کا نقشہ بڑا خوبصورت بھیجتے ہیں کہ کالج کے جب زمانہ تھا تو جاتا تھا اور گڈھا ہو گیا تو دانت نہیں رہے اب سیٹی کے بجائے ہوا نکل رہے ٹوٹ نکل رہا ہے اور وہ بتاتے شکل بگڑی تو بھاگ نکلے دوست شکل بگڑی تو بھاگ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس طاق پر اپنی جان کو پیدا کرنا چاہیے اپنے اوقات کو پیدا کرنا چاہیے جس زندگی, جس زندگی, زندگی کو جس ذات پر لوٹانا اور کرنا چاہیے وہ نثیت چیزوں پر ہمتا ہے بلکہ کے اتنی بڑی ذات سے اتنی غیر کی لمحات سے ہم محروم ہو رہے ہیں یہ بتانا ہے شکل بگڑی تو بھاگ نکلے دوست بگڑی تو باد نکلے تو جن کو پہلے بزل سنائے منزل ملتی اللہ کی منزل فرب یہ اتنی آسانی ملتی ہے بہت بڑا سودا ہے اور اس کے بعد میں ہے کہ ان نسل آگ اللہ حوالے اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے مہنگا ہے لیکن ناممکن نہیں ہے زیادہ مشکل نہیں ہے تھوڑا سا بندہ اللہ کے راستے میں کوشش کرتا ہے وہ ہاتھ پکڑنا شروع کرتا ہے جلد فرمانا شروع کر دیتے ہیں کھینچنا شروع کر دیتے ہیں اس لیے کہ ان کی مدد کے بغیر وہ بندہ کرپشن ہی نہیں کر سکتا تو وہ خود ہی ہاتھ بڑھا دیتے ہیں دیکھو انہوں نے خود ہی ہاتھ بڑھایا پرانے پاک میں شاخ بنایا انیا متاخ ارے میرے دوستی اختیار کر لو تفوا اختیار کر لو میری دوست کی خود ہی ہاتھ بڑھا رہے ہیں بتائیے ہم نے تو نہیں مانگا ہم نے تو نہیں مانگا ہم کو ہم نے جسم نہیں مانگا کہ اللہ ہمیں دنیا بھیج دیجیے ڈسین دے دیجیے تاکہ ہم آپ کی عبادت کریں اور ان عماد کو پائیں انہوں نے خود ہی کہا جاؤ دنیا میں تو ہماری عبادت کروے ہماری خاتے کو بھی خوشی اٹھاؤ پھر وہ خود ہی کہ خود ہی اس کو جو ہے اپنے اپنا بھول بتا کر خود ہی آپ بڑھایا کہ تم مٹی کے ہو پیٹ میں تمہارے کیا بڑا ہوا ہے گندے گندے ہو ہمال بھی دیکھو کہتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم خود کو کہہ رہے ہیں آؤ ہم سے کچھ کیا بات کریں مگر بننا کہ تھوڑا قیمت محنت کوشش زیادہ کرو کی وہاں خبر مزل پور نہیں ملتی منزلیں سب نے حضرت ہزار کھائے منزل یوں نہیں ملتی منزلیں یوں نہیں ملتی حسرت ہزار کھائے جل سجائے حسرت سے جل سجائے کام بنتا ہے سے دیکھا، کام پل سے بنے گا ہمارے اعمال ومال جو ہے وہ ہمیں کرنا تو ہے لیکن امال نجات کا ذریعہ نہیں ہے نجات کا ذریعہ تو ان کا پل ان کی رحمت نجات ان کے فل سے ہوگی ان کی رحمت سے اعمال کی وجہ سے نہیں ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اشارہ کرنایا میں نے کہا میری کتاب میں آپ کا نام کیسے لکھا دیکھا میں قبضہ غروف ہوں آپ کی کتاب کو اپنی کتاب کرنا چاہتا ہوں آپ کی گھر میں بیٹھ کے آپ کی جیت کو قبضہ کرنے چاہ رہا آپ کو اشارہ ہے یہ میں میں پھر یہ پکڑ لوں گا تو سونجا پکڑ کے ہاتھ بھی پکڑوں گا پھر ہاتھ پکڑ کے آپ وہ بڑا نہیں نکال دوں گا کیا بات ہو رہی تھی صلی اللہ علیہ نے عائشہ شاید سکھایا ہے عائشہ بخش عائشہ رضی اللہ عنہ نے میں میری بخش بھی اللہ کے فضل ہے احمد کیا ہے دوستوں ہماری کیا رہتی ہے اللہ کے آتی ہے مٹی کا کتا پیٹ میں کیا بھرا گندی بھرا کیا ہمارے تو ان کی کریبی بس تھوڑا سا کام کر لو ہم فضل کرتے ہیں احمد اس لیے کرنے ہیں کوئی کہ اللہ کے فضل سے بخش ہوگی تو احمد کی کیا ضرورت ہے فضل کا انتظار کرتے ہیں نہیں فضل اس میں ان احمد پر فضل مرتبہ دیکھیں گے کہ میرا بندہ کوشش کر رہا ہے چلو اس پہ پل کر دیتے بلا لو اس کو دوستی دے دو ہماری ہمارا ہاتھ بنا کے اپنا ہاتھ بنا کے بلا دیتے کام بنتا ہے پاز سے اف کام بنتا ہے پاز سے اف تر کا آسرا لگائے کام بنتا ہے پاز سے یہ کام کرتے رہو کرتے رہو پل ان کے پل کی بھی مانتے ہو ہم تو بھکاری ہیں بھائی اللہ نے ہمیں رجسٹرڈ بقی بنائے کہ نہیں کہیں کیا یہ انا ہم تم ان کو پگا ہوئے انسانوں سارے انسان آ گئے اے انسان ہو تم سب کے سب فقیر ہوگا میرے محتاج ہوج میرے بھکاری ہو جائیں جب آپ نے بھکاری ہمیں بنایا ہے تو ان سے بھکاری ہوں تو لہذا ان کے فضل کی بھی مانگ رہے ہو کیونکہ ہم ان کے فضل کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے ہاں تو اس لیے فضل کا آترا لگائے رکھو اور وہ فضل بھی بنواتے ہیں فضلوں کو لوٹ لوٹتا پھٹتا جب تک کہ وہ بالکل ڈٹائی کے نہ جائے بالکل انکاری نہ ہو جائے کاغل نہ ہو جائے تو وہ فضل کام بنتا ہے کام بنتا ہے پل سے پل کا آسرا لگائے کا آسرا لگائے اللہ تعالیٰ جو کچھ ایسا کیا اپنے پل سے قبول کرنا تھا اور اللہ تعالیٰ اس مسجد کو ہماری اپنی محبت کے خاتے میں درج کرنا اللہ ان گھر والوں پر بھی اپنی احمد نازر کرنا ہے یہاں دین کی بات سنائی جاتی ہے آپ کے فضل سے آپ کی کوفیس سے اللہ یہاں سنائی جاتی ہے بات اور اہتمام کیا جاتا ہے آپ کی محبت کی باتیں سنائی جاتی ہیں اتنے بڑے مجزم کی باتیں سنائی جاتی ہیں اے اللہ آپ اپنے فل سے اس کو قبول فرما لیجیے ان گھر والوں کو بھی قبول فرما لیجیے اس فقیر کو بھی قبول فرما لیجیے گھر والوں کو بھی قبول فرما لیجیے ہماری اولادوں کو بھی قبول فرما لیجیے اے اللہ ہم کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجیے اللہ خدمت دین کی شرف یا سہولت کے ساتھ تو بھی بتا فرما دیجیے کہ اللہ اپنی محبت کے کھاتے میں اس مجلس کو رجسٹر کروا دیجیے اپنے فر کرم سے اور اس کے سمرات ہمیں کھلی آنکھوں کے خلاف بھی کیجیے ضرور بھی فرما دیجیے ہم سب کو اللہ والا نیک فالح اور اللہ چیزیں حیاتِ مبار کا کو عطا فرما اللہ اولیاء کی حیات کا فرما حیاتِ اولیا حیاتِ دوستاں حیاتِ عاشق آتا فرما حیاتِ با وفا عطا فرما اے اللہ بے وفائیوں سے فرما لاتیوں سے کمی نم سے ہماری حادث فرما اللہ ہمارے جو بیمار ہیں اللہ ان کو شکار کام حاجل مصنف فرما یا اللہ ہمارے اولادوں کو نیک سوال فرما دے اللہ جن کے رشتے نہیں آئے ان کو نیک سوال رشتے عطا فرما دے. اے اللہ جن کے رشتے ہو گئے ان کو نیک صالح بنا دے آپس میں پیار و محبت عطا فرما دے ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کی کوفیت نصیب فرما دے اے اللہ اور جن جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو نیک صالح اولاد سے نواز دے جو اولاد پہلے ہی ہیں اللہ ان کی اولاد کو بھی نیک صالح بنا دے ان کی آنکھوں کی بنا دے اے اللہ آپ ہمارے دلوں کے حاجات کو جانتے ہیں جتنے مقاطد حتنا ہیں جس بھائی کے جس ذہن کے دل میں جو بھی محاذ اللہ اپنے بل سے اس میں ہمیں بامد کرنا دے اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے ہماری آخرت بھی بنا دے معلا تیری گلیم ہے اس بات کی کبھی ہے دنیا تیری گلیم ہے و خدا تیری ہے اللہم من ہے تیر ما نب من نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسطن پالی کا تلاب راہ ہوا رحم الحیم و صلی اللہ محمد محرم کے